ترکیبیں حل کی ہیں آپ لوگوں نے یا نہیں اتنا تو بتا دیں سمجھ آئی نہیں آئی ترکیب حل ہوئی نہیں ہوئی کیوں جی رول نمبر ایک ترکیب حل ہوئی ہے رول نمبر تین آپ اچھا یہ اسپیک پہ ہیں آپ آپ گلاس میں نہیں تھے چلے اب ہم آپ کو کیا کہیں کیوں چلیے میں سمجھاتا ہوں کچھ بھی نہیں کہیں ایک اچھے سفر پہ جا رہے ہیں کب کی روانگی تھی آپ کی ویسے کے مطابق کل رات مطلب آئندہ کل اچھا صحیح ٹھیک ہے چلئے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے خیر و حفیظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک سفر کو اچھا جی میں بتا دیتا ہوں دوبارہ خر ترکیب کی طرف ٹھیک ہے رول نمبر تین والے صاحب کیا آپ بتا سکتے ہمیں کوئی ترکیب اگر ہم آپ سے ترکیب سبق کی نہیں گزشتہ سبق جب بھی گزرا تھا تو سبق بھی نہیں ہوا تھا رول نمبر دس یہ کل کا نہیں تھا تو بڑا پرانا سبق تھا اچھا چلیے اگر آپ بتا سکتے ہیں تو ضرور بتائیے ہمیں ترکیب کیجیے جی اس کی ترکیب کیجیے آپ مرر تو بیراجولن عالمتن بنت اللہ عج رول نمبر چھ نے نا اپنا کام میرج میں لگا دیا سارا مرر تو فیل با فائل بات نہیں ہے اتنی خدمت کرنے کے لیے ہم بالکل سے تیار ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں آپ آپ پڑھیے بس آپ لوگ نیٹ اس کی فیس بھی ہم سے لے لیں لیکن آپ پڑھ لے لیں بس اچھا جی مرر تو فیئر بے رجولین ٹھیک ہے بازار مجرور جملہ واپس سے بولیں اچھا میں دوبارہ جملہ کہتا ہوں مطلب آپ کے پاس کتاب نہیں ہے یہ تو مجھے پتا چل مرر تو بے رجولین ہاں تو دوسرا جملہ ہے آپ کی ترکیب کا مررتو تو عالمتن رجن جی میرا تو بیرا جو لین اب ہم کیا کر سکتے ہیں رول نمبر آئی نہیں پا آئینی پارے عالمت بنتہ اچھا جی مصوف صفت مل کر جار مجرور کمال نہیں ہو گیا کمال ہو گیا کمال ہو گیا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اچھا چلے جو بھی لکھا آپ نے صحیح نہیں لکھا صحیح نہیں ترکیب کی اچھا آخر تک اس کی ترکیب کو میں آپ کو ترکیب کرا دیتا ہوں یہ والی تو دیکھیے بالکل نہیں ہے رول نمبر چھ جیسے آپ لوگوں نے سمجھا ہے کوئی اتنی مشکل ترکیب نہیں ہے کیا نہیں ہے کوئی اتنی مشکل ترکیب نہیں ہے یہ ساری ترکیبیں گزر چکی ہیں مثال کے طور پر دیکھیے آپ لوگ سن رہے ہیں دیکھیے سب سے پہلے جو جملہ ہے ترکیب کریں ترکیب کریں میں سب سے پہلا جملہ لکھا ہوا ہے عالمتن ری تو عالمتن اور یہ بالکل سیم ہے اس کی طرح دیکھیے اوپر ہم نے پڑھا تھا جا لا کی طرح غائب کا فعل تھا رئی تو یہاں پر متکل کا فعل ہے باقی ویسے ہی ترکیب ہوگی جیسی وہاں لکھی ہوئی ہے پھر یہ کہ مر تو اس کی ترکیب بالکل اسی کی طرح ہونی ہے جو لکھا ہوا امر عالم ابن ٹھیک ہے آگے ہے ٹھیک ہے اس کی ترکیب بھی بالکل سیم انہیں کی طرح ہونی ہے الظالم خریت ذرا ہے اور جائے کا میں میں مثال دے دیتا ہوں ذرا پہلی دو ترکیب امراطا نا آپ بالکل اسی کی طرح برابر اوپر دیکھیے اوپر لکھا تھا جا ان رجل جا لکھا تھا نون وقایا یا متقل مفول بھی کہا موصوف صفت مل کر کیا ہوا فائل ہوا جا اک جا فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ خبریہ ہوا یہ اوپر کہا تھا بالکل کی طرح رہی تو فیل تو ضمیر فائل امراطن موصوف عالم اتن صفت موصوف صفت مل کر مفہول ہوا رئے ہی تو فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلی خب ہوا بلکل اسی کی طرح ترکیب ہے یہ بات سمجھ میں آئی پہلی ترقیب سمجھ میں آگئی 6 خاص طور پر 10 آپ کو ٹھیک ہے بلکل اسی کی طرح ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہے اچھا ایسی طرح دوسرا دیکھیں دوسری ترکیب مررتو برجلن عالمتن بنتو یہ بالکل اس کی طرح جاعتنی امراتن عالمن ابنها یہاں پر دیکھئے تھا جاعتنی جاعت فیل نون وقایا متقلم و فلبی مقدم ٹھیک ہے امراتن موصوف عالمن صفت امراتن موصوف عالمن اسم فائل ٹھیک ہے یہ کہا تھا ابن مضاف حازمیر مضافلے مضاف مضافلے مل کر فائل ہوا عالمن کا پھر عالم اس میں فائل اپنے مل کر یعنی فائل سے مل کر کیا ہوا صفت ہوا امراۃ موصوف کے لیے پھر موصوف سے مل کر مفول کیا نام ہے اس کا فائل بنے کس کے لیے جا آ فیل کے لیے تو فیل اپنے فائل اور مفول بھی جملہ پھیلیہ خبریہ ہوا تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے مرر تو فیل با فائل فیل ہے اور فائل بھی ہے مرر تو فیل تو ضمیر فائل با جار با حروف جار رجل ان مجرور یوں کہہ کر ہم آگے چلتے چلے جائیں گے عالم کیا نام اس کا اس میں فائل بن تو بن تو مذاف ہو ضمیر مضاف کو سنیے جو ترکیب کی تھی بن تو مذاف حمیر مضافل اب مضاف مضافل مل کر یہ فائل عالم ان کے عالمتن کے لیے ٹھیک ہے عالمتن کے لیے پھر عالمتن اپنے یعنی فائل سے مل کر صفت بخ موصوف کے لیے ٹھیک ہے پھر موصوف صفت مل کر یعنی کیا بن جائیں گے اس کے مفول بھی بن جائیں گے مرد و فیل کے لیے تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی مل کر جملہ فیل خبریہ ہو جائے گا ٹھیک <تصفح> ہے اب دیکھیے بہیے آپ نے کہا کہ اوپر مختر ہیں اور یہاں لمبے لمبے جملے ہیں تو لمبا جملہ نہیں ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بالکل سہم اسی کی طرح ہے صرف مثال اور ہے ظاہر ہے کہ ایک دفعہ واپس بتا دیں پھر بتا دیتا ہوں مرر تو فیل تو ضمیر فائل ٹھیک ہے باہر فجار مجرور है है فجار موصوف باہر فار رجول موسف باہر فار رجل موصوف کیا مذاف مضاف لے مل کر ہاں سنیے آپ مذاف تو ہے نہیں کہیں پر بتائیں گا آخر میں عارف جار رجن ٹھیک ہے, ہے نا عالمتن بھی عالمتن سیغہ ہے نا جس طرح اوپر ہم نے پڑھا عالم جا امراتن عالم ابن عالمن کی جس طرح ترکیب ہوئی ہے بالکل اس طرح وہاں پر عالمن سیغہ اسم فائل اس طرح عالمت صرف منس ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو مذاح مذافل مل کر فائل بنیں گے کس کے لیے عالمتن متن اس اسم فائل کے لیے سیاہ تھا نا وہاں پر اس کا فائل ہے یہ اب یہ یعنی سیغہ اس سیغ اسمعل سے مل کر یہ بنے گا موصفت بنے گا موصوف کے لیے پھر اب موصوف سے کر مجرور بنے حرف جار کے لیے پھر جار مجرور مل کر بھی ہی بنیں گے کس کے لیے مرر تو فعل ب کے لیے تو فعل اپنے فعل اور مفول سے مل کر جملہ فیلیہ ہو جائے گا ازا انی رج الن ماتا بالکل اس کی ترکیب ایسی ہی ہوگی جا انی یعنی مسوخ ہوگا ماتا فعل ہوگا ابو فعال ہوگا ابو مضاف ہوگا مضاف مضافل ہوگا مضاف مضافل مل کر فعل ہوگا کس کے لیے ماتا کے لیے اور فعل فعل مل کر صفت بن جائیں گا رجل المسوخ کے لیے اور مصروف صفت مل کر کیا ہو جائے گا فائل, فائل کہ آپ, آپ, آپ ٹھیک ہے احل و مضاف ہا مل کر فائل ہوا ازالے میں اس میں سگے اس میں فائل کے لیے پھر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر یہ صفت بنے گا علقریت موصوف کے موصوف صفت مل کر علیہ بنیں گے آدھے اس میں اشارہ کے لیے پھر اشارہ علیہ مل کر مجرور بنیں گے مین حرف جار کے لیے پھر جار مجرور مل کر کیا بنیں گے مفعول بنیں گے آخرج نا کے لیے سمجھ آ رہی ہے کوئی بات نہیں آ رہی جی ٹھیک ہے جا آپ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھیے گا میں ہوں نا بتاؤں گا آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو سمجھ نہ ہے تو آپ کو اسے چھوڑ دوں تو بات ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیے اخرجنا سیغ ہے میں نے آپ کو بتایا نا ترکیب کرنے کا طریقہ یہ ہے ہاں ترکیب کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ پہلے شروع سے آخر تک جائیے شروع سے آخر تک آپ بتاتے جائیے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. پھر اخر سے واپس वाँ। वाँ شروع تک آنا ہے کہ بعد والا پہلے والے کے لیے کیا بن رہا ہے پھر اس کے بعد والا پہلے والے کے لیے کیا بن پھر وہ پہلے کے لیے کیا بن رہا ہے سیدھا پھر الٹا آنا آخر تک پہلے شروع سے آخر تک جانا ہے بتاتے بتاتے کیا کیا, کیا ہے پھر شروع آخر سے واپس تک آنا ہے کہ کیا کیا بن رہا ہے اب دیکھیے ہم پڑھتے ہیں اخرج نہ یہ تو پورا سیکھا ہم نے بتانا ہے کہ اخرجنا یہ نہ یعنی آپ اس کو اخرجنا آپ اس کو کہہ دیں پورا سیکھا یعنی اخرج ٹھیک ہے اخرج نا اخرج فیل ب کیا ہے مفول اخرج, अخ... آخرج فیل بفائل ناز ضمیر مفول اخرج سیگا امر ہے اخا نکال دیجئے ہم کو اخرج فعل اس کے اندر ضمیر فائل ٹھیک ہے جیسے اضرب کہتے ہیں آپ ماریے اضرب ماریے اس طرح اخرج اکریم اخرج اخریم اچھا جی مف... آ... مفعول. مین... من حرف جار دیکھتے چلے جائیے اب ہم شروع سے مزاف آخر تک پہنچ گئے یہاں تک سمجھ میں آگی دوبارہ سے دیکھیے شروع سے آخر تک آخری ج... سیغہ عمر اس کے اندر ضمیر فائل نازمیر مفول من اسم اب کیا بنے اب آخر سے واپس جائیں گے یعنی ٹھیک ہے فائل ہوئے اس میں فائل کے لیے ظالم یعنی مصف صفت مل کر مشار بنیں گے ہار ہی اس میں اشارہ کے لیے اب اس میں اشارہ تک ہم پہنچائے اب اس میں اشارہ اور علیہ مل کر من کے لیے کیا بنیں گے من حرف جار ہوتا ہے جس کو مجرور چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے مجرور بنیں گے من حرف جار کے لیے مجرور بنیں گے اب ہر مجرور مل کر مفعول ثانی بن جائیں گا کیونکہ ایک مفعول تو پہلے سے ہے نہ تو مفعول ثانی تو کہیں گے کہ فیل اپنے دونوں فعل اپنے فعل اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جی لگی سمجھ کچھ کچھ آ جائے گی آہستہ آپ چھوٹی چھوٹی کریں گے آہستہ اصل بات یہی ہے کہ فائل سے آواز نہیں آئی مذاف مضاف علیہ مل کر کیا ہوئے اب اللہ آپ کا بھلا کرے فائل ہوئے ظالم اس میں فائل کے لیے ٹھیک ہے سیغے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر صفت و القریت موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر مشاعر اللّ بن حاضری اس میں شعرہ کے لیے اس میں شاہ مشعر کر مجرور بنے من حرف جار کے لیے جار مجرور مل کر مفول ثانی بنے آخر نہ فیل بفیل اور مفول کے لیے اب پھولوں سے مل کر بنیں گے تو دونوں پھولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا ٹھیک <مسیکش> ہے جی آگے اس طرح اگلی ترکیب اس کن فی تل کا دار المفتوح بابو اس کن فیل ب فعل سیغ امر ہے ٹھیک ہے اُس کن فی فی حرف جار تل کا اس میں شارہ اداری موسف المفتوح سغ اسم مفعول کیا چیز سغہ اسم مفعول اب یہ سیاہ نائب فائل جس کو ٹھیک ہے نا? تو اس کے لیے نائب فائل بن جائے گا المفتوح کے لیے اب سیرے سے مفعول اپنے نائب فائل سے مل کر کیا بن جائے گا صفت بن جائے گا ادار مصروف کے لیے مصوف صفت مل کر مشاعر اللیہ بنیں گے اس میں اشارہ کے لیے اور اسم اشارہ اور مشعر ال مل کر مجرور بن جائیں گے حرف فی کے لیے اب جار مجرور مل کر یہ مفول بن جائیں گے اس کن فیل با فائل کے لیے تو فیل اپنے فائل اور مفول سے مل کر جملہ فعلیہ یا خبری ہوا یہ ترکیب مجھ آگئی آ گزارا <تصح> ہو گیا جی ادار موسف شروع سے چلتے چلے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ موصوف، ٹھیک ہے؟ المفتوح بابوا المفتوح ایسا گھر المفتوح بابوا کہ جس کا دروازہ کھلا ہو کہ جس کا دروازہ کھلا ہے اس کنچ رکھو ٹھیرے رہو تلک اس گھر میں کہ المفتوح ہے بابو کہ جس کا دروازہ کھلا ہے کیسے معلوم ہوا کہ یہ موصوف ہے کہ یہ موسوف ہے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ گھر نا کہ ایسا گھر ٹھیک ہے نا جس کی صفت بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک ذات ہوتی ہے اب گھر کی صفت بیان ہو رہی ہے گھر میں سامنے کو جیسے گھر ہو آپ کے آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ وہاں جا کے بیٹھیں میں آتا ہوں وہ جو سامنے کمرہ ہے جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے میں ابھی آیا ٹھیک ہے اب اس کی صفت بیان ہوگی کہ وہ کمرہ جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ گھر ایسا گھر المفتوح احباب جس کا دروازہ ہے جی رول نمبر چھ دس اور انسپیک والے صاحبان آپ لوگوں کو ترکیب سمجھ میں آئی اب یہ ہے آپ لوگوں کے ذمہ ہے کہ آپ دوسروں کو ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے جو موجود نہیں ہے اچھا وہ پوچھ رہے تھے اپنا اچھا دوسروں کو کروانی بھی ہے اگر اچھے سے سمجھ میں آ ہے تو ماشاء اللہ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ پوچھا تھا کہ بقایا کیا چیز ہوتی ہے ابھی بھی آپ نے پڑھا جی ان اسپیک وائس کے اچھا جی وائس کلیئر ہے اچھا تو آپ کے ساتھ ختم ہو گیا تھا کہ یہ نون وقاع کیا چیز ہوتی ہے کہ مفول بھی مقدم نون وقایا کیا چیتی ہے نون وقایا یہ کیا ہے وقایا کا معنی ہوتے ہیں بچاؤ کے ٹھیک یقی آپ کہ یوں کہ یہ وہ لفیف کے ابواب میں سے ہے وقاعقی تو وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا محفوظ کرنا تو الا وقاع اس سے ہے بچانے سے اب اس کو اب دیکھیے ایک ہے پھیل ماضی کا سگا پھیلے ماضی پھیلے ماضی کا سگا آپ پڑھتے ہیں نا جیسے جا ہے ذرابہ ہے نصرہ ہے تو فیل ماضی کے سیغے کے آخر میں کسرہ نہیں آ سکتا کچرا نہیں آ سکتا نہیں آتا قاعدہ ہے یہ فعل ماضی کا سیاہ کیا ہے اس کے آخر میں کیا ہوگا فتحہ ہوگا جیسے آپ نے کل بھی پڑھا تھا کہ اگر کسی طریقہ تلاسری کا سبق میں کہ اگر سے ماضی کو بنانا ہو تو پہلے والے حرف کو اور آخری والے حرف کو کیا کر دینا ہے فتحہ دے دینا تو اس کا آخر مفتوح ہی ہوتا ہے اس پر کسرہ نہیں آتا جاض امیر ہوتی ہے متکلم کی یا امیر متکلم کی جو ہوتی ہے یہ اپنا ماقبل ہمیشہ سے مقصور چاہتی ہے کیا چاہتی ہے مقصور چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میرا جو ماقبل ہے وہ کیا ہو مقصور ہو اس پر کسر آئے ٹھیک ہے نا یا ضمیر متکلم کی چاہتی ہے یا اپنا ماقبل مقصور چاہتی ہے اپنے سے قبل کسرا چاہتی ہے زیر چاہتی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہو اس لیے کہ اس کے پہلے ضمہ تھا اس کے لیے مشکل ہے فتحہ بھی اس کے لیے مشکل ہے تو کیا چاہتی ہے اپنا ماقبل کسرہ چاہتی ہے اور اس سے پہلے کیا ہوتا ہے فیل ہوتا ہے اب کہنا تو یہ ہے کہ آیا میرے پاس جا کا مطلب آیا یعظم میرے پاس بات ختم ہو جاتی ہے اب, نون میں سے کیوں کراتا ہے اب اس لیے نون کو لاتے ہیں چونکہ یا قبل کسرہ چاہتی ہے اور اس سے پہلے جو جملہ ہے وہ ہے فیل فیل ماضی کا سیغہ ہے ٹھیک ہے اور اس پر کسرہ آتا نہیں ہے تب کریں گے کیا اس لیے نون کو بیچ میں لاتے ہیں نون لا کر یہ پتا ہے نون یہ کرتا ہے کہ فیل ماضی پر کسرہ آنے کو بچاتا ہے فیل ماضی کو بچاتا ہے اس چیز سے کہ اس پر کسرا جاتا ہے جا ان یا ماقبل مقصور بھی ہو گیا ठीक है نا ایک دونوں کام ہو گئے کہ جا اپنے کثرا سے بھی بچ گیا یعنی فیل ماضی اپنے آخر میں کسرہ سے بھی بچ گئی اور یا زمیر کا جو قبل ہے وہ مقصور بھی ہو گیا تو اس لیے نون کو بیچ میں لے آئے اب اس کو نون وقایہ کیوں کر کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماضی پر کثرہ آنے کو بچاتا ہے وقایہ کا تو جی نون وقایہ آپ ساتھیوں کو سمجھ میں آیا اچھے سے سمجھ میں آ گیا وقایہ کس کو بتائیے گا سب کو بالخصوص رول نمبر بارہ کو ٹھیک ہے کہ نون وقایہ کس کو کہتے ہیں اچھا جی ہم اکبر کبیرا <متبار> <متبار> چلتے ہیں ذرا آج کے سبق کی طرف آج کے سبق کی طرف دو منٹوں کا سبق ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو ایک دم سا سمجھ میں آ جائے گا آج کا سبق ہے نمبر دو تاکید ہم نے اوپر بات پڑھی تھی کہ توابے توابے پڑھا تھا ٹھیک ہے نا توابے تابے کی قسم یہ تو تھا آپ کا گزشتہ سبق آج کا سبق آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وکفا جی توابع ہم نے بھبیا طبابے کی اقسام کتنی تھی کوئی بتائے گا آپ نے سے पांच में हमने पढ़ी थी तकलीके वो है कि जो खराब में दूसरे के तो देखो जी پانچ قسمیں پڑھی تھی اس کی جو اعراب میں ایک دوسرے کے مافق ہوتے ہیں سب سے پہلی قسم تھی صفت دوسرے نمبر پہ ہے تاقید دوسرے نمبر پہ ہے تاکید تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کس چیز کو تاکید کو جبکہ ہم صفت پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں تو آج بتانے ہیں آپ کو کہ تاکید کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے متعلق تاکید ویسے عام اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جی فلاں نے اس بات کا کہا فلاں اور ساتھ میں کیا, کیا ہے اس بات کی تاکید کی ہے فلاں نے تاکید سے بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے تو یہ ہے تاکید کبھی تاکید لفظن ہوتی ہے اور کبھی کبھی تاکید معن ہوتی ہے لفظوں کا مطلب جیسے مثال کے طور پر آپ یوں کہہ دیں تاکید کہ میں کہتا ہوں کہ جی جا, انی زیدن جا انی زیدن کہ میرے پاس آیا زید اب کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں زید آیا ہو انہوں نے ویسے زید کیا ہو آیا کوئی اور ہو اس طرح کچھ بھی شب ہو سکتا ہے تو اس لیے مقرر لاتے ہیں الفاظ کو جا انی زیدن زیدن بس میرے پاس زید ہی آیا ٹھیک ہے زید ہی آیا اور کوئی نہیں ٹھیک ہے لیکن لفظوں میں ہی تاکید ہوتی ہے کہ تکرار لایا جاتا ہے ایک ہی لفظ کا جا ز زیدن, زیدن مثال کے طور پر تاکید کی آپ دو لفظ قسمیں سمجھ لیں کہ ایک لفظی اور ایک لفظی تو یہ والی آ اور مانوی کے لیے کیا ہے بہت سارے الفاظ ہیں وہ آپ آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے نو لفظ نفس آئین قلع اچھا کلن اجمع اکتاؤ اب تا ابساؤ یہ حروف دیا آگے آپ دیکھیں گے تو ان الفاظ کے ذریعے سے تاکید موی لائی جاتی ہے یہ ہے آج آپ کا سبق بس تاکید کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تاکید لفظی اور تاکید معنی تاکید کس کو کہتے ہیں تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب ثابت کر دے مطبوع کی نسبت کو مطبوع کی نسبت کو مطلب جو متبوع ہوگا اس کی نسبت کو اب جیسے جا اعید ان اب زید ان ہوگا اس کے جو تابع ہوگا ٹھیک ہے نا وہ اس کی تاکید ہوگی تو وہ متبو کی نسبت کو کہ آنے کی نسبت جیسے جا ہے نا اس کی طرف جو نسبت اور یہ جا کی زید کی طرف تو اس کو مزید کیا کر دیں اس کو خوب ثابت کر دیں کہ زید کی طرف جو نسبت اور یہ جا یعنی آنے کی مجیت کی جو نسبت ہے آنے کی جو نسبت ہے اس کو مزید سے مزید کیا کر دیں واضح کر دیں اسی طرح شامل ہونے کو شامل ہونے کو مطلب یہ جیسے آگے مثال آ رہی ہے کہ جا قوم کل ٹھیک ہے کہ قوم کے شامل ہونے کو خوب ثابت کر دیا کہ ساری کی ساری قوم ہے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا ٹھیک ہے نا تو اس طرح شمول کو شامل ہونے کو بھی اور نسبت کے کی بھی کیا کر دیتی ہے خوب سے واضح کر دے تو اس کو کہتے ہیں تعقید ٹھیک ہے اس کی تعقید کی دوری لفظی تعقید مانوی ایک منٹ بنجاہہہہہہہہہہ جی ابھی تو شروع کیا سبق دیکھیے جی اپنی اپنی کتابوں میں تاقید وہ تابع ہے جو مطبوع کی نسبت کو یہ شامل خوب ثابت کر دے کہ سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے تاکید تو آپ لوگ تاکی اردو کے اندر استعمال ہے تاکہ یعنی موقع کر دینا جیسے زیدن کے اس میں دوسرے زید نے جو تاکید ہے دوسرا زید جو کہ کیا ہے تاکید ہے جی میں نے آپ کو آسان سی تاریخ بتا دی تاکید وہ ہوتا ہے کہ جو عبد کو یعنی اپنے ما, اپنے متبوع کو خوب ثابت کر دے بس اپنے متبو کو خوب ثابت کر دے اپنے متبوع کی نسبت کو آپ یوں کہہ دیں تا, تاقید تاکید وہ تابع ہے تاکید وہ تابع ہے جو اپنے متبو کی نسبت کو خوب واضح کر دے بس ایک کہہ دیں یا دونوں کہہ دیں کہ جو اپنے مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب واضح کر دے اب خوب اب انہوں نے دو مثالیں ایسی تعریف کر دی ہے, ہے کہ جو اپنے مطبوع کی جو اپنے مطبوع کو خوب واضح کر دے اپنے مطبوع کے متعلق کو یا اس طرح انہوں نے یہ کہا کہ آنے کی نسبت نسبت اور نسبت کے لفظ کہہ دیا ہے اور جال قوم و میں کیا ہے یعنی کلوحم جو تاکید ہے سب کو شامل ہونے کا اعتبار سے اس کے ساتھ اس میں ایسی تعریف کر رہی ہے کہ تاکید وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب واضح کر دے آسان ہی ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے تاکید و تابع نسبت کو یا شامل ہونے کو خوب واضح کر دے آپ ایک بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاکید وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی نسبت کو خوب واضح کر دے کوئی شک باقی نہ رہے جاید زیدن زیدن زید کی, کی نسبت ثابت کر دیا ہے کہ زید کے آنے میں کچھ شک باقی نہیں رہا یہ تو پہلی بات ہوگی اسی طرح جیسے جا القوم کل آئی قوم ساری اس میں اس نے قوم کے شامل ہونے کو خوب ثابت کر دیا ہے ساری قوم آ گئی ایک بھی باقی نہیں رہا تو شامل ہونے کو تب ان دونوں لفظوں کی تعریف کی وجہ ہے یعنی ان کے الفاظ کی وجہ سے تعریف میں ایسے ہی الفاظ لے آئے ہیں کہ تاکید اتاب ہے جو اپنے مطبوع کی نسبت کو جیسے جع القوم زیدن میں یعنی زیدن زید میں السّلے جع القوم کے اندر خوب واضح دے پھر کہتے ہیں کہ تاکید کی دو قسمیں ہیں لفظی عانوی تاکید لفظ عنوی تاکید لفظی جو بھی آپ پڑھ چکے ہیں وہ ہے جس میں لفظ مقرر لایا جائے جیسے جاید یہ تاکید لفظی ہے ٹھیک ہے کہ اس میں کیا ہے تقرار لائے ہیں کہ لفظوں سے ہوتی ہے تاکید معنوی مقرر مقرر نہیں لایا ہوگا ٹھیک ہے نا پانی لاؤ پانی لاؤ یہ تاکید ہے ٹھیک ہے پانی پانی ہاں جی جیسے کہہ پانی پانی لاؤ پانی یہ, یہ تاکید تو یہ تاکید لفظی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے تاکید تاکید اب لفظوں میں تو ہوگا نہیں. اس میں تو تکرار نہیں ہوگا کہ بار بار لفظ لائے ہوں ایسا تو نہیں ہوگا بلکہ مانن, مانن اس کی تاکید سمجھی جائے گی وہ کب سمجھی جائے گی کہتے ہیں اس کے لیے کیا ہیں الفاظیں مخصوصہ ہیں نو الفاظ ہیں جب وہ ذکر کیے جائیں گے ان میں سے کوئی آئے گا پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے تاکید ہے وہ کون سے لفظ ہیں مثال نمبر ایک سن نمبر دو آئی نمبر تین قلعہ نمبر چار قلتا نمبر پانچ کلن نمبر چھ اجماؤ نمبر سات اکتاؤ نمبر آٹھ ابساؤ اور نمبر نو ابتاؤ نفس نفسو آئی نن قلعہ ٹھیک ہے کلن اجماؤ اکتاؤ ابتاؤ ابساؤ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ یاد کریں گے تو ایسے ہی آپ کی زبان پہ بچ جائیں گے ہم نے بھی ایسی رٹے مارے ہیں یاد ہو گئے ہیں الحمدللہ للہ آج تک نہیں بولے ٹھیک ہے دو منٹ کا کام ہے اور آپ پوری زندگی کیا کیجیے مطلب بتا دوں نفس ان کا مطلب نفس ہی ہوتا ہے نہیں آپ جیسے آگے مثالوں کے اندر آ ہے ساری مثالوں نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے کہ کسی جیسے نفس ہو زید کا ہی نفس آیا یعنی صرف زید ہی آیا ٹھیک ہے آئین عین بھی کہتے ہیں کہ یہ عین وہی چیز ہے بالکل سیم اسی کی طرح. تو جا کلا ہوما. دونوں آئے میرے پاس قلعہ تاکید کے لیے قلعہ کے لیے استعمال ہوتا دونوں اچھا اس طرح جا آنی زینب کلتا ٹھیک ہے اس طرح کے دونوں آئے میرے پاس دونوں کے استعمال ہوتے ہیں کلن کا مطلب سب کے سب اجماؤ کا مطلب یہی اجماون سے ہے اجماؤ سے اس کا مطلب یہی سب کے سب ہے اکتاؤ دیکھ لیجئے اکتاؤ الکتا کہتے ہیں ویسے لنجا ہاتھ پاؤں سے معذور آدمی کو کہتے ہیں لنجا کیا کہتے ہیں لنجا الکتا لنجا اس کی جماعت ہے الکتاؤ ٹھیک ہے ہاتھ پاؤں سے معذور آدمی اچھا اب تعاون یہ البتا کی جمع ہے ابتاؤ ابتا یعنی البتا کہتے ہیں پر گوشت یعنی گوشت کا بھا ہوا جیسے ہم نے آپ لوگوں نے یہ لفظ پڑھا ہے پرگوشت کہ اس کے اندر تاریخ اسلام کے اندر ٹھیک ہے پر گوشت تو البتا کا مطلب پر گوشت اس کی جمع آتی ہے اب اس طرح ابسا ابساں کہتے ہیں بیوقوف آدمی کو ابساں افسا کا مطلب بے وقوف افساؤن ٹھیک ہے اسی کی طرح لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں جال قو ملم اجمعون آئی میرے پاس قوم ساری کی ساری جال القوم قلع اجماؤن تعاون آئی میرے پاس قوم ساری کی ساری قلحم ابس تعاون ٹھیک ہے آئی میرے پاس قوم ساری کی ساری ان سب کے زمانے اس طرح کے ہی ہوتے ہیں سب کے سب کے آپ کو اب الفاظ بتائے تاکہ لفظی تو آپ کو سمجھ میں آ گئی نا جس میں کیا ہو تکرار ہو کیا ہو, تقرار ہو. اور تاکہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے الفاظ مخصوص ہیں کون سے الفاظ نو الفاظ ہیں ان میں سے سب کو دیکھیے کون, کون سا کس کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور سب سے پہلے جو دو دو الفاظ ہیں سب سے پہلے دو الفاظ اور عائنن. دونوں لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہیں تسنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں لہٰذا جی ضرور ہے آپ نے کتاب میں لکھ لیجئے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو نو الفاظ ہیں پورے کتاب میں اگر کوئی کام تو بڑھا دیجئے لکھ ہیں واحد کے لیے بھی تسنیا کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفسو وحی نفس کے لفظ. اس طرح جا انفسو اب یہ جمع کے لیے بھی آ رہا ہے اسی طرح عینن کو لے لیے کہ جا از آئین یہ تو بات ہوگی کس کی نفسن اور آئین یہ نہ واحد کے لیے آتے ہیں نہ جمع, جمع لیے آتے ہیں صرف تسنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں ان میں سے جو قلعہ ہے وہ تو کیا ہے مذکر کی تاکید کے لیے آتا ہے اور یعنی تسنیہ مذکر کے لیے اور قلطہ جو ہے مونس کی تسنیہ مونس کی تاکید کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے نفسن عین واحد تسنیا جمع یعنی ایک کے لیے دو کے لیے تین کے لیے سب کی تاکید کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے جب کیا صرف اور صرف دو کی تاکید کے آتے ہیں قلعہ دو مذکر ہوں ان کے لیے آتے ہیں ان کی دو منسوں ان کی تاکید کے لیے آتے ہیں واحد کے لیے بھی نہیں آتے جمع کے لیے بھی نہیں آتے باقی رہ گیا کیا چیز کل لون کل یہ دو لفظ کل اور اجماؤ یہ دونوں لفظ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں تسنی کے لیے نہیں آتے کس کے لیے آتے ہیں واحد کے لیے اور جمع کے لیے بیچ تسنیا رہ جاتا ہے یعنی دو کے لیے نہیں آتے ہیں ایک اور تین دے زیادہ کے لیے آتے ہیں ہے؟ واحد اور جمع کے لیے, آتے ہیں لیکن کے لیے نہیں آتے کون کون سے کلن اور اجماؤ کلن اور اجماؤ یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ واحد کی تاکید کے لیے آتے ہیں اور پھر جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں تسنیا کی تاکید کے لیے نہیں آتے تاؤ کی تو وہ بالکل اجماؤ کتابیں ہیں یہ اجماؤ کے بغیر کبھی بھی نہیں آتے اکتاؤ اب تاؤ اب ہیں اجماؤ کے بغیر کبھی بھی نہیں آتے صرف ایسا نہیں آئے گا کہ جا کیا،, کیا نام اس کا القوم, کبھی, آئے گا؟ القوم کبھی بھی نہیں آئے گا ہاں اور یہ بھی نہیں آئے گا کبھی کہ القوم اکتاؤن اجماؤن یہ اجمعون ہیں اجماون سے مقدم بھی نہیں ہوتے ہیں اجماؤ بغیر بھی نہیں آتے ہیں اب تو اب تو اب سو یعنی اجماؤ کے بغیر بھی نہیں آتے اور اجماؤ پر مقدم بھی نہیں ہوتے اس سے پہلے بھی نہیں آ سکتے اور ان کے بغیر بھی اس سے پہلے نہیں آ سکتے. مطلب ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اخ تعاون یہاں پر اجماؤن پر مقدم ہو گیا حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ اجماؤ پر مقدم نہیں ہوتے اسی طرح ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جا تعاون یہ بھی نہیں کہہ سکتے اجماعن کے غیر یہ نہیں آتے یہ اجماون کے ساتھ لازم ہے یہ کہ اجماعن کے ساتھ آئیں گے اور اجماعن پر مقدم بھی نہیں ہوں گے, گے کیا ہوگا آپ کا سارا سبق آپ صرف ایک نظر کتاب کے اندر دیکھیے تاکہ مانوی نو لفظ ہوتی ہے نفس سن... عینن کلن اجماؤ اکتاؤ نفس وئین یہ دو لفظ واحد تسنیہ جمع تینوں کی تاکیلی آتے ہیں بشرط ہے کہ ان کے سیگھوں اور ضمیروں کو بدل دیا جائے ظاہر سی بات ہے کہ تسنیہ کے لیے جمع کے لیے آئیں گے تو پھر آگے تبدیل کریں گے ضمیر هم ہے اور ہم آگمہ کی زمیر تبدیل کرتے رہیں گے عینن کی مثال بھی اسی طرح سمجھ لو کہ جا ازین ہُو جا ازعیدان عینا جا ازون قلعہ تثنیہ مذکر اور کلتہ تثنیہ منس کی تاقید کے عو hastے آتا ہے جیسے جا ار رجلانے قلاہما جا اتل میر بس یہ جو قلعہ ہے یہ تثنیہ مذکر کی تاقید کے لئے آتا ہے اور تثنیہ منس کی تاقید کے لئے آتا ہے اس کے علاوہ کسی کے لئے بھی نہیں آتے یہ صرف تثنیہ کی یہ دونوں واحد اور کی تاقید کے واسطے آتے ہیں جیسے یہ کیا ہے کر کی کی کی ایک کتاب القوم اس طرح میں پورا ٹھیک ہے نہیںماؤ پر مقدم آتے ہیں یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اجماؤ سے پہلے آ جائیں اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کیا ہوں اجماؤ کے بغیر پائے جائیں لہذا دو شرطیں ہوگی ایک تو ان کے ساتھ بھی آئیں گے کیا کروں ایک تو کیا ہوں گے اس کے بغیر ہوں گے اجماء کے بغیر بھی نہیں آئے گے اور ساتھ ساتھ میں کیا ہوگا اس پر مقدم بھی نہیں ہوں گے دیکھیے جی جیسے جا القوم کل اجماؤن اک تعاون اب ابساؤن کیا کہا کا ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ آئے میرے پاس قوم ساری کی ساری لیکن اب دیکھیے اکتعون تاؤن یہ اجمع یا کے بغیر بھی نہیں آئے ہیں اجمع کے ساتھ آئے ہیں اور اجمع کے بعد بھی آئے ہیں جی سب آیا کس کس کو جلدی سے بتائیں کس کس کو نہ ہونا الگ بات کس کس کو آ بہت اچھی بات آ سمجھ لو اب ذرا ایک ترکیب کو دیکھ لیجیے صرف ایک ترکیب کو جا القوم ہا... ہم ترکیب کر لیتے کس کی جا القوم و اجمعون کی ترکیب کر... جا اجمعون یہ آخر میں جو ترکیب ہے جم فیل القوم و فا... جا القوم فعل فعل فعل تے کلو مضاف دیکھیے کلو آپ کی طرح لکھی ہوئی اس کو دیکھیے القوم و القوم کیا ہے مقد فائل نہیں کہنا فائل آخر میں آتے ہوئے کہنا ہے القوم و مقد ٹھیک ہے چونکہ اس کی تاکید کرنی ہے القوم و مقد کل مضاف کلو مضاف ہم ضمیر مضاف علئے ٹھیک ہے تو مضاق مضاف علی مقرد تاقید اجموعون دوسری تاقید دو کئیدیں ہیں مقد اپنی دونوں تاقیدوں سے ملک فائل ہوا القوم ہے نا القوم مقد اور ہم ایک تاقید ہیں کیعنا مسکا کلہم ایک تاقید اور اجموع دوسری تاقید اب مقوم دونوں تاقیدوں سے یعنی کلہم اور اجموع کیا کلہم اور اجموع دونوں سے ملک کر یہ فائل ہوگا جہاکا کا ہوگا فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا دوبارہ سے دیکھئے جا فعل ٹھیک ہے القوم مؤکد کل مضاف ہم ضمیر مضافلے مضاف مضافلے مل کر تاقید اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں ہوگی آپ کو کہ یہ کیا ہوا ہم تو آخر تک جاتے تھے اور پھر واپس آ کر تاقید کرتے ہیں تب بھی آپ یہی کریں گے کل مضاف ہم ضمیر مضافلے مضافلے چھوڑ دیں اس کو اب آگے کیا کریں گے کچھ بھی نہیں اجمعون بھی تاکید بن رہا ہے اجمعون تاکید واپس مڑیں گے یہ کیا ہے تاکید بن رہا ہے پہلے اس کے پھر ایک تاکید ہے تو وہ اس کو یہ اس لیے یہیں پر ختم کر دیتے ہیں کہ مضاف مضاف کر تاکید اجمعون تاکید ثانی تو القوم موقع اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فائل ہوا آ کا فیل اپنے فائل اور کیا ہے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو جائے گا لہٰذا اب اگر آپ کو یہ ترکیب سمجھ میں آئی ہے جا آ القومم اکد کلو مضاف ہم ضمیر مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر تاقید اجمعون تاقید ثانی فیل اپنے فائل مؤقت اپنے دونوں تاقیدوں سے مل کر فائل ہوا جا فیل اپنے فائل سے مل کر جمع اللہ فیلیہ خبری ہو گیا بالکل اسی کی طرح سیم سجد الملائکہ تو کلوہم اجمعون کی ترقیب اور ریری یہ دو ترکیبیں آپ لوگوں نے کر آنے ہیں. یہ دو بھی آپ نے نئی سے کرنی ہے پچھلی جو پانچ ترکیبیں بتائی ہوئی ہیں آپ کو آج بھی کر کے دکھا دی ہیں. اپنے ساتھیوں سے بھی تعاون کیجیے گا خود بھی کر کے آئیے گا انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ دو ترکیبیں بھی اور پچھلی ترکیبیں سنوں گا اللہ تعالیٰ آپ تمام کے علم میں عمل میں, میں, مال میں عمر میں برکت اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ Hello